ع سن چودہ سو تینتیس سن ہجری کی دوسری رمضان مبارک ہمارے پاکستان میں الحمدللہ للہ رمضان المبارک کی دوسری شب کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے مستعد رحمتیں سمیٹنے کے لیے اپنا دامن بھرنے کے لیے خوش نصیب شاقان رسول کوششیں کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں ہم بھی اللہ مبارک تعالیٰ الز وجل کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ اس کے دیے ہوئے فضل و کرم و توفیق سے اس رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے ہر سلسلے کے شروع میں بھی بلکہ ہر ایک اور جائز کام سے پہلے بھی جیسا کہ امیرہ اہل سندر نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا ہے آج کی دوسری شب انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرہ رمضان المبارک کا شب میں دوسری شب کا شب کے لحاظ سے دوسرا مدنی مذاکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تیاریاں زور و شور سے الحمد ہمارے اسلامی بھائی اپنے اپنی, اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں ٹیم کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں جن کے ذمے جو جو کام ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوراک کے نگران نگرانی شورا ہمارے مرشد کے پیارے طبلہ مولانا محمد عمران اطاری بدا بلّہ العالی بھی اس سلسلے میں کرم فرمائیں گے انشاء شا اللہ تعیدا حضرت کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں سننے کو ملیں گے اور یہ ان کے مدنی پھولوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ مدنی مذاکرے کے لیے یوں سمجھ لیجئے برنگیختہ کرنا موٹیویٹ کرنا تحریک پیدا کر دینا شوق پیدا کر دینا شوق شوق نہیں شوق پیدا کر دینا یہ انشاءاللہ میرا حسن زنے ان کی ملفظات سے یہ بھی ہمارے اندر اسپرٹ پیدا ہوگی بزرگان دین کی سیرت کے گوشے ہمیں ان کے ملفظات سے سننے کو ملیں گے پھر کہیں سوالات بھی ہوں گے آپ اپنے سوالات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں مفتی صاحب بھی ان شاء اللہ وقت مناسب پر ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے اور آپ کی دی ہوئی کوئریز جو ہیں آپ کی جو الجھنے ہیں نے اہل سنت کی مفتی صاحب سلجھنوں میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی کوششیں بھی کریں گے بزرگان دین کی سیرتوں کی کیا ہی کہنے ہیں کیا ہی بات ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سید الطاعفہ کے نام سے مشہور ہیں تاریخ بلو میں بلو ہسٹری بلو میں ان سے پوچھا گیا ہے ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں اللہ والے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی جو حکایات ہیں ان کی جو سیرت کے واقعات ہیں ان کے سنانے کے بارے میں آپ کی کیا اپینین ہے آپ کیا فرماتے ہیں یہ میں اپنے الفاظوں میں سمجھانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہمارے الحمد للہ شورا ہمارے رنگرانے شورا الحمد مولانا محمد عمران نتاری مدمۃ اللہ علیہ سٹوڈیو کی طرف کرم فرما ہے ماشاءاللہ اللہ ساتھ میں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے ساتھ میں کچھ غالباً مدنی مشورے کا بھی قیاس کر سکتا ہوں ان کے انداز سے یہ بھی مشورہ اور غالباً یہ آئے کہ اب گویا یہ آئے یہ اسٹوڈیو میں تو میرا خیال ہے یہ پہنچا <professores> کیسے آپ ٹھیک ہیں وعلیکم السلام مرزا شریف کیسے اللہ آپ کیسے اللہ تبارک کروڑا کرو احمد الحمد للہ رب المین اللہ کل حال اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نے کرم ہاتھ میں دیا اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمائی تراویح عطا فرمائی کیا کمی ہے کیوں نہ اس رب کریم کا شکر ہی ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں شکوہ شکایت والی زبان سے محفوظ کر ہم اس رب کریم ہمیں رب کریم اپنا شاکر بندہ بنا ہے شکر ادا کرنے والا بنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے ذہن میں خیال ہے آپ کی اس بات سے بہت ہی حکمت عملی سے توجہ پھیری ہے ہم وہ نعمتیں جو ہم پر روٹی ہیں شاید اس سے ہماری توجہ پھر کر بعض وقت کسی آزمائشی طرف چلی جاتی بے صبرا پن جو ہمارا ہے پنجابوں میں سے کلمات کہلوانے پر یا ایک تعداد ہوتی ہے اس کو اس طرف دے جاتا ہے کیا آزمائش اگر نعمتوں کا اور آزمائشوں کا تقابل بھی کریں نا جی جی تو نعمتیں غالب ہے اللہ اللہ اللہ اب انسان اگر اپنے جسم میں پیدا ہونے والی تکالیف پر بھی غور کرے نا مثال کے طور پر تکلیفیں آتی ہیں تو اول تو ایک تکلیف کے متعلق بھی اگر یہ غور کرے تو پھر وہ روایت کو سامنے رکھے گا کہ مومین کو پہنچنے والی تکلیف اس کے है. گناہوں کا کفارہ ہے تو ان معینوں کا تکلیف بھی ایک رحمت کا اور نعمت کا جیان. ایک ذریعہ بنتی ہے اور ایک شکر کا پہلو اس کا بھی سامنے بنتا ہے مگر اوور آل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکو شکایت کا انداز نہیں ہونا چاہیے وہ حضرت رابعہ بسری اور اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھا کہ وہ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھا فرمایا کہ تجھے رب نے ایک تکلیف دی جس کا تو ڈھول بجا رہا ہے ڈنکا بجا رہا ہے اتنی نعمتیں تھیں کبھی اس کا ڈنکا بجایا ماشاء اللہ اچھا ذہن میں آپ مدی چینل کے ناطرین سے کر رہے تھے میں ذرا دیکھ لوں گی ہماری تیاری کیا ہے آپ تھوڑا چلیں جی بہتر اب ناظرین کریں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر دیکھ لیتا ہوں ہمارا وہ کل بھی میں نے مدنی چلنے کے ناظرین کو عرض کی تھی کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کے جو ہمارا ابتدا ہوتی ہے جی جی تو اس کی تیاری کے لیے یہ پورا ایک ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے ایم سی آر ہے پی سی آر ہے پورا ایم سی آر ابھی کس ایم سی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا جی ماسٹر کنٹرول روم ماسٹر کنٹرول روم یہ ایم سی آر کہتے ہیں وہ غالباً وہ ہے نا وہ ایم سی آر کہلاتا ہے جو میرے سامنے کی طرف ہے اگر کیمرہ مین کیمرہ مین دکھا دیں گے اور یہ ایم سی آر کہلاتا ہے اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا ایک ماسٹر کنٹرول روم ہے یہ جہاں ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ کنٹرول ہوتی نہیں تو وہ تو ٹی سی آر ہو جائے گا یہ ایم سی آر کہہ رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں ہاں مطلب مین اصل میں ٹرانسمیشن یہ سی اونر ہوتی ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پی سی آر کہلاتا ہے یعنی پروڈکشن کنٹرول روم ہے تو اس کا یہ مخفف بنایا ہوا ہے شارٹ فارم پی سی آر پروڈکشن کنٹرول یہاں سے یہ تو پورا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے کل رات بھی ہم تھے بتائیں ہم جب یہاں سے مدنی چینل کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے جی سارا نظام ہوتا ہے لیکن اب یہ کہ ہم یہیں سے پھر جب کر ہی رہے ہیں تو پھر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ سارا نظام ہو تو کیا ہے الحمدللہ تو آج بھی ہم یہی حاضر ہیں مطلب کے تھوڑا سا یہ مدنی مدنی مذاکرے کے کچھ کام کا انداز دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا باپا کے آنے سے پہلے پہلے کی تیاریاں ہماری ہو رہی ہیں تھوڑا اس پر غور کرنا ہوتا ہے پھر سوالات ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں آڈیو ہوتے ہیں پھر آپ کو خود دکھانے کا ہوتا ہے یہ سارا ہے بارہ یہ پورا ایک چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاء دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے دعود اسند سے وابستہ اسلامی بھائی اس چینل کو لے کر الحمدللہ چل رہے ہیں اللہ کی کروڑا کروڑوں رحمت ہے روز کا پندرہ لاکھ روپیہ خرچہ ہے ہمارا یہ یاد رکھے گا تو یہ پورا ایک اللہ کی رحمت ایک اچھا سسٹم ہے اور محبت کے ساتھ بھی اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل سے وابستہ ہیں اب یہ کہ اس میں ہم آپ کی کالس بھی لے رہے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں جی ایم ایس کا بھی ایس ایم ایس کا بھی نظام ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں یہ, یہ سکرین ہوتی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ سکرین پر پھر مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پر مطلب آپ کو کیا کیا دکھایا جا رہا ہے تو اب یہ جب اسکرین آپ دیکھیں گے تو میں ہٹ جاؤں گا بات ہے جب آپ کو اسکرین دکھایا مطلب جائے گا آ... آ... آ... آ... تو یہ میں ہٹ گیا لیکن اب میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں یہ بس ہے اتنی ساری اسکرین ہو گئی کیمرے کا کمال ہے تو یوں یہ ہوتا ہے تو یہ سارا ہمارا سسٹم ہے یہ تو صاحب اس کے بارے میں تو میرے خیال میں انفارمیشن وہ کرتے رہیں گے میں پہلے اپنا کام کروں آپ ناظرین سے میں آج ایک دو بھی نہیں ہم اصل میں وہ مدنی چلیں کہ ناظرین کو اس وقت کیا دکھانا وہ بھی میں نے دیکھنا ہے جی جی کیونکہ ہم نے وہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو اگر وہ شرعی مسائل ہو تو وہ بھی ہم پاپا کے آنے سے پہلے پہلے اس کو بھی کریں گے مزید کیا کیا آج ہمارے سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ بتائیے میں تب تک چلتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو اعتکاف کا کمپین جس طرح سے لانچ کیا ہے اور احتکاس کی جو تحریک ایک الحمدللہ پیدا کی ہے خصوصاً تیس دن رمضان المبارک کے احتکاس میں جو دعوت اسلامی کی ایفرٹس ہیں یہ محتاج بیان محتاج تعارف نہیں ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی زوج المعقفین کے تاثرات بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوششیں کریں گے کہ وہ لوگ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوئے یہاں پر اس انوائرمنٹ میں اعتکاف کیا ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں یا, یا آ کر ان کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا کل پر وہ فیل کرتے ہیں بات پہلے چل رہی تھی آپ سے عرض کر رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی تاریخ میں امام ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ بزرگان دین کی جو سیرت مبارکہ ہے ان کے واقعات سنانے میں ان کی لائف جو ہے لیگیسی ہے اس کے بارے میں مختلف حکایات جو بتائی جاتی ہیں مریدوں کو سکھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا اپینین رکھتے ہیں مفہوم ہے تو فرمانے لگے کہ یہ گویا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جس سے مریدوں کے دل طاقت پکڑتے ہیں تو عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ کے نمایاں لوگوں کی سکسس سٹوری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہمارے نگرانی شورا نے بھی الحمدللہ ایک سیگمنٹ اس کا اسپیشلی جو ہمارا یہ مدنی مذاکرے کی تیاری والا جو سلسلہ ہے اس میں بطور خاص بزرگان دین کی سیرت سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا گوشہ اب یہ ہر بار ظاہر کچھ چن کر لے کر آئیں گے اور کچھ ذہن میں ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے کہ میں نے اس وجہ سے یہ مدنی یہ پہلو جو ہے سیرت کا کہ میں نے مدنی چینل کے ناظرین کی کو دینا ہے بتانا ہے تو ان سے انشاء اللہ تعالیٰ جل اس بارے میں بھی ہم مدنی پھول لیں گے دال الطاعل سنت کے حوالے سے آپ کو عرض کیا ہے کہ مفتی صاحب بھی الحمد للہ ہمارے ساتھ بروا... کسی مناسب موقع پر موجود ہوں گے اور آپ کی دیے ہوئے سوالات میں سے مناسب تعداد میں ان کی خدمت میں پیش کر کر انشاءاللہ اللہ تعالی جو اٹھنے والے سوالات ہیں ذہنوں میں یا جس کے بارے میں تشویش ہے الجھن ہے تو ہم اس کا حل مفتی صاحب سے انشاءاللہ شاء اللہ لینے کی کوششیں کریں گے مطالعہ کا ذوق بڑھانے کے لیے اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے بھی ہمارے سلسلے میں سامان موجود ہے اور روزانہ انشاءاللہ اللہ وقت نے اجازت دی سامنے وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک کتاب کا تعارف بھی خدمت میں آپ کی پیش کیا جائے گا اور اس کتاب کے چیدہ چیدہ گوشے بعض خصوصیات ان اس پیرائے میں آپ کی خدمت پیش کی جائیں گی کہ تحریر و ترغیب پیدا ہو اور دل چاہنے لگے کہ اس کتاب کو لیں اور پڑھ ڈالیں انشاءاللہ اللہ تعالی تو بزرگان دین کی جی جی اصل میں وہ تاثرات دیکھ رہا تھا ہمارے مستقفین کے جی جی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی دکھا دیں مدیج چلنے کے ناظرین کو تو ہوا ہے دکھا دیں آپ تیار ہیں شجہ پہ ابھی دکھا دیتے ہیں چلیں چلائیے مدیجہ کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پیدان مدینہ کے تقاف میں آنے والے اسلام بھائیوں کے جذبات کیسے ہیں چلے میں پنجاب خانے والے سے تشریف لایا ہوں تیسروگا آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں مدنی چینل ہی کی برکت ہے کہ میں تیس تیسرو میں شامل ہو گیا ہوں یہاں پہ پاپا کی مدنی مذاکرے سے ہمیں بہت سا علم دن حاصل کرنے کا موقع ملے گا پاپا کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا تیس دن کے روزے رکھے گا ادھر اور اپنی صلاح کے لیے خزانہ مدینہ کراچی میں میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ میرے مقصد میں مجھے کامیابی ضاف ہوں گا یہاں امیر اہل سن سے ملاقات کرنے کا نیت ہے اور یہ مدنی چینل سے مجھے جذبہ ملا ہے اور مدنی چینل کی, کی بڑی بہاریں الحمد للہ گاڑی بھی رکھیں گے اور یہاں تیس دن کے اطخاب کے بعد قابل میں بھی آگے جانے کی نیت ہے میں نواب چاہ کے آیا ہوں اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بہت سہولتیں مدرم ماحول ہے اور یہاں پہ میرے اسلامی بھائی ہیں بہت اپنی ہماری مدد کر رہے ہیں آج پہلا دن ہے ہمارا بہت دل خوش ہو رہا ہے ہمارا اور آئندہ انشاءاللہ دوسرے دوستوں کو بھی لانے کی دعوت دیں گے اور لے کے آئیں گے ضرور لاہور مصطف آباد رائے میں جانے والا ہوں اور لاہور کے اندر جامع اسلامیہ میں پڑھنے والا طالب علم دوسرے سال میں پڑھ رہا ہوں د... نیت تھی کہ اعتکاف کروں مگر حضرت علامہ مولانا محمد الحاست قادری تصویر زائد احمد پر قاتی سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کروں اور یہاں پہ آ کر بہت سارے تاثرات ملے علماء دین کی گفتگو کرنے سے اور ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور بہت سے اسلامی بھائیوں کی محبت اور ان سے پیار ملا انشاءاللہ دل کے اندر نیت ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاؤں یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میں تیس دن کے احتکاف میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں اور ہمارے کھٹا کے بیس اسلامی بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے مذاکرات اور ہمیں کھانا کھانے کی سنتیں سیکھنے کو ملی ہے ہم لوگ انشاءاللہ عزوجل اللہ تیس دن کے اعتقاف میں ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے یہاں مدنی ماحول میں آ کے بہت اچھا لگا ہے دعوت مجھے جو ہمارے پیشمام ہے نا مسجد میں انہوں نے بولا کہ یہ مدنی ماحول میں چلیں آپ اور ایک ماہ کے لیے ہم اعتقاف کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ ابھی آکے در ادھر بہت ہمارے کو روحانی سکون مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہر ماہ میں تین دن کے قافلے میں سفر کروں گا ما شاء اللہ مرحبا یہ آئے, ہیں جی یہ آئے ہیں اور میرا خیال ہے کو ایک یا ڈیڑھ دن دعا ہوگا حالانکہ رش ٹھیک ٹھاک الحمد فیضان مدینہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے موتقفین اس وقت ایک اطلاع کے مطابق ہیں اور الحمد للہ اعظر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دل مسجد میں لگ جاتا ہے ماشاءاللہ سیرت کے سیگمنٹ آج کون سی آپ نے چنی ہے اور کیا واقعہ بیان کریں گے آج جن کا ذکر کرنے کی انہوں نے نیت کی ہے وہ بہت مشہور شخصیت مشور ہیں مشہور بہت مشہور شخصیت جی جی ہیں تھوڑا بھی جو ان سے شکف رکھتا ہے جی اور مذہبی معاملے میں اگر وہ گفتگو کرتا ہے یا کوئی بھی سکتا تو ان کی نام سے کم از کم واقف ہے کتنے مشہور ہیں اتنے مشہور ہیں اور وہ ہیں امام بخاری نامی کفی نامی گفی گفی نامی گفی ہی گفی ہی ہی امام ہی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اصل میں یہ مشہور ہو گئے اپنی کتاب سے Hmm. اور بخاری اس حوالے سے ہیں کہ یہ بخارا میں بخارا جو شہر ہے باقاعدہ جی جی. جگہ کا نام ہے بخارا میں چونکہ ان کی ولادت ہوئی ہے لہٰذا اس سے یہ بخاری ہوئے اور کتاب بھی ان کی بخاری کہلائے حالانکہ کتاب کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا تھا صحیح. لیکن یہ نام بخ... یہ کتاب ہی جن کہ ان کے نام سے ہی مشہور منسوخ بھی ہو گئی اور مشہور بھی ہو گئی نام اصل میں ان کا عبداللہ اللہ تھا oh. اور نہیں نام ان کا تھا محمد نام ان کا محمد تھا اور والد صاحب کا نام تھا اسماعیل محمد بن اسماعیل کنیت ان کی جو تھی نا وہ ابو عبداللہ تھی تو یہ ان کی مبارک سیرت کے متعلق میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ یہ ان کو علم دین سیکھنے کا اتنا شغف تھا اتنا ذوق و اتنا شوق تھا کہ یہ ایک ہزار سے زائد ان کے اساتذہ بیان کیے جاتے ہیں بیان ایک جاتے ہیں ایک ہزار سے زائد, کے ہزار سے زائد ان کے اساتذہ تھے اور یہ ان کا جو ذریعہ معاش تھا, تھا تھوڑی سی معلومات ہی عرض کرنی ہے ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مداربت تھی یعنی ان کے والد صاحب ایک اچھے اور ایک جس میں کھاتا پیتا گھر بھی جی تھے جی جی جی مالدار بھی تھے تو ان, ان کا سرمایہ ان کے پاس okay. تھا تو انہوں نے والد صاحب کے سرمائے کو مداربت میں دے دیا کہ ایک کی محنت ایک کا پیسہ اس, اس انداز پر اور اس پر یہ اپنا مطلب کے گزارا کیا کرتے تھے اور یہ خود نفس نفسی جس کو کہتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے یہ ہوا ہے ہمارے بزرگوں کی اس میں آیا ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو الوم دوسری جیل میں جو قصب کا باب ہے روزگار کے حوالے روزگار سے اس کے حوالے سے تو آپ بڑے واضح تو پیشات فرماتے ہیں کہ کس کس ترک کس کس کے لیے افضل ہے یعنی ایک طرف تجارت اور روزگار کے حصول کی جو ترغیب ہے اور اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں حرام و حلال کے سارے احکامات موجود ہیں لیکن ایک طرف پھر آپ نے ایک باب باندھا ایک, ایک ہیڈنگ دی ہے ایک چیپٹر اس کو الگ کیا ہے اور کہ کے کس کے لیے افضل ہے یعنی کون یہ جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ترک کر سکتا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مطلب کہ اصلاحی امت کے لیے مصروف ہیں جو مطلب کہ علم دین سیکھنے سکھانے کا جو ان کا ایک سلح علما وغیرہ جی جی اس طرح جی جی. کا جو بھی ایک طبقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کے حوالے سے بھی اگر وہ اس میں لگ جائیں گے تو وہ یہ رہ جائے گا امت کا اتنا بڑا نفع ہوتا ہے ایک طرف انڈیویجول انڈیویجول ایک ایک لیول پر شخص کا نفع مطلب وہ خاص اور عام کی متعلق اگر آپ چلیں تو اس طرح ہمارے بہت سارے بزرگوں کی سیرت ہے کہ انہوں نے ترکے کسب کیا جب آپ موٹی سی بات ہے صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ عنہ ہو خود ایک تاجر تھے ٹریڈر تھے بزنس مین تھے اور جب یہ خلافت پر ان کو مطلب صاحبہ کرام علیہ اور ردوان ان کے ہاتھوں بیٹھ کی اور یہ ہمارے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے جی تو خلافت پر آتے ہی یہ جب نکلے گھر سے کام کاج کے لیے تو صحابہ کرام میں سے پوچھا گیا کہ حضور کہاں کا قصد ہے تو فرمایا کہ گھر بار کے لیے ذرا کہ روزگار کمانا ہے تو پھر عرض کی گئی کہ حضور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر عمر خلافت کون دیکھے گا تو پھر مسلمان کے بیت المال سے ان کا مطلب عظیفہ مقرر کیا گیا تو یہ ایک پورا سسٹم ایک پورا نظام ہے اور یہ چل ہی رہا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ تھا کہ یہ مداربت ان کی تھی یہ تجارت میں نہیں تھے اور یہ اس طرح چلا کرتے تھے صاحب ان کی دیکھیں نا ذوق مطالعہ اور ذوق علم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا تھا لگایا جا سکتا آپ نے ون تھاؤزینڈ ٹیچرس کا کہا تو اس دور کی کمیونیکیشن جو ریسورسز تھیں ان کو بھی تو دیکھا جائے نا کہ جو آمد کے ذرائع تھے اس دور میں ایک لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ میرا خیال ہے اب جو گریوٹی ہے وزن ہے گھومتے رہتے تھے اس شہر میں جانا اس شہر میں جانا اس شہر میں جانا یعنی ان کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کئی شہر ان کی سیرت کے اندر بیان کی جاتے ہیں کہ آپ کن کن شہروں کے اندر تشریف لے گئے اور ان شہروں میں جا کر آپ نے علماء سے علم حاصل کیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شہروں شہروں سے آپ کی طرف رجوع ہونے لگا تو اسی طرح مطلب ان کا جو اگر آپ غذا کا معاملہ لے لیں کھانے پینے جی کے حوالے سے جی اگر تو غذا کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی سوکھی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا آپ کی سیرت میں لکھا ہے او کہ جی ہاں جی اور, دلستم اور دلستم ایک دن میں عام طور پر صرف دو یا تین بادام کھایا کرتے تھے دو یا تین بادام ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو جو حکیم تھے ڈاکٹر صاحب تھے اتبا انہوں نے بتایا کہ سکی روٹی کھا کھا کر ان کی انتریاں سوکھ چکی ہیں امام بخاری جی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے تو اس وقت امام بخاری نے بتلایا کہ وہ چالیس سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں جا اللہ اور اس طویل عرصے میں سالن کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کوئی خاص نیت تھی ان کی آپ نے فرمایا کھاتے پیتے کیا تھی تو یہ کس طرح کی نیتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کیا کرتے تھے بزرگوں کے کے اس طرح دیکھا یہی گیا ہے کہ ہمارے بزرگ مسی خور نہیں تھے پیٹ بھر کر کھانا یا پیٹو جس کو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کا انداز نہیں ہوا کرتا تھا بہت کم کھانا کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے البتہ اتنا غذا تو ہونی چاہیے ہر ایک اتنی غذا وہ لیتے ہی تھے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو صحت و توانا رکھ سکیں تاکہ عبادت و قوت پا سکیں اتنی غذا تو ضروری ہوتی ہے کہ آدمی صحت و توانائی کے ساتھ اتنی صحت و توانائی اس کو ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہم پر فرائض و واجبات وغیرہ جو عائد ہیں اس کی بجا آوری کر سکے تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آپ نے یہاں ان کا فرمایا کہ دو یا تین بادام ڈیلی کے ہیں تو یہ کیا خاص اس کو کرامت لک... جی اللہ کرامتوں میں نے تو کرامت نہیں پڑھا البتہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جتنی چاہے کفایت کی... فرما دی جی البتہ رمضان مبارک کے حوالے دے. سے میں نے ضرور یہ پڑھا تھا کہ آپ رات بھر عبادت کرتے تھے اور نوافر پڑتے روزے رکھتے رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور روزانہ نص شب یعنی آدھی رات کو اٹھ کر جی قرآن کریم کے دس پاروں کی تلاوت کرتے آن اللہ ترابی میں بھی ختم قرآن کرتے تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند مدنی پھول تھے جو میرے یہاں تھے ایک جگہ میں نے یہ بک پہلی بات ان کی پڑھی جی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالی مجھ سے حساب اللہ نہیں لے گا اللہ اللہ جب میں اللہ تعالی سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا اس کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ میں نے کسی کی گیبت نہیں کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے آج الحمد میرے پاس کتاب موجود ہے مقت المدینہ کی گیبت کی تباہ کاریاں یعنی ہم روزانہ آپ کو مقتت المدینہ کی کتاب بھی رکھیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو ہم کتاب بھی بتائیں کہ یہ کتاب ضرور بھی ضرور مقتت المدینہ سے آپ ہدیتن حاصل کریں اور اس کتاب کے حوالے سے اس کا حدیہ ہے دو سو پانچ روپیہ دو سو پانچ روپیہ اس کتاب کا حدیہ ہے پیچھے پیارے اس ٹائم بھائی اس کتاب میں جیبت کی تباہ کاری ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں جیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں گیبت کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں یوں سمجھیے کہ معاشرہ جیسے کہ گیبت کی لپیٹ میں ہے اور اب یہاں تک دیکھیے جیسے ابھی رمضان المبارک ہے نا ابھی میں نے صفہ کھولا اور میرے سامنے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ گیبت کی تباہ میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نخصت سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دور دور روزہ دار دو روزہ دار جب نماز ظہری اثر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا تم دونوں وضو کرو نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قزا کرنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا فرمایا تم نے فنا شس کی گیبت کی ہے تو یہ گیبت جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے معذ اللہ گیبتیں کرتے ہیں گہبت کیا ہے اس کو ذرا میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ گیبت کا مفہوم اور گبت کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آ جائے چلے حدیثی سنا دیتا ہوں جو کہ بہت سارے کنفیوژنس کو آپ کی دور کر دے گی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کیمت کیا ہے عرض کی گئی اللہ حضر وجل اس کا اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں فرمائے گیمت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو فرمائے جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی بت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بوگان باندھا جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے غلطی کہہ رہا ہوں حقیقت بیان کر رہا ہوں اب وہ بات جو آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں اب اس کی تعریف سن لیجئے تو پتا چل جائے گا کہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اب آپ پوش... اس کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کے طور پر جب ذکر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بات اس کے اندر ہے اور جب اس کو پتا چلے گی تو بری لگے گی تو اب یہ غیبت کے کس قدر آپ مطلب کہ وہ تباہی کی طرف چلے گئے اور غیبت حرام اور میں لے جانے والا کام ہے شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی قیمتیں تجارت میں کی جانے والی قیمتیں پڑوسیوں کے حوالے سے کی جانے والی قیمتیں آپس کی ملاقاتوں میں کی جانے والی قیمتیں پھر اس غیبت سے کس قدر احترام مسلم مجرو ہوتا ہے عیضائی مسلم کا یہ غیبت سبب بنتی ہے اس طرح کی بہت سارے بدنی پھول اس کتاب میں لکھے گئے ہیں گیبت کی تباہ کاریاں اٹھارہ سو زیادہ اس کے اندر ایگزامپلس مثالیں موجود ہیں اس کو بالکل آپ حاصل کیجئے گت سے بچنے کا انوکھا طریقہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گیبت کرنے والے سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا گیا ہے اور چالیس حکایات اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات اس کتاب میں موجود ہے دو سو پانچ روپیہ حدیعہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس کو لازمی طور پر آپ اس کو حاصل کریں گیبت کی تباہ کتاب کو اور خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ مدی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے دیگر زبانوں میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا غلام رسول بھائی آپ مدی چینل کے ناظرین سے کچھ بات چیت جی, کریں تو میں ذرا سوالات دیکھنا علی اصغر صاحب سے بھی مجھے رابطہ کرنا ہے بہتر ہے اگر جو, پھر سوال سنتا ہوں پھر انشاءاللہ شاء مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ نے بھی کوئی سوالات ریکارڈ کرانے کو بات ریکارڈ کرنی ہے تو کے نازن کروا سکتے ہیں الحبیب صاحب لائن پر موجود چلیں دیکھ لیتے ہیں حاجی صاحب انشاءاللہ شاء اللہ پرسنلی میں اگر اپنی اوپینین اس کتاب کے بارے میں شیئر کروں گا تو میں دنیا میں اس طرح کی کتابیں بھی مشہور ہوتی ہیں کہ جو پریکٹیکل ایگزامپل جو ہیں اور ڈیلی لائف کی سچویشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں اور ہمیں یہ بتائیں یہ گائیڈ لائن دیں کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں ہماری فیلڈ سے متعلق کیا چیز ہے جو بھی ہمارا کویشچن جو بھی ہمارا ایشو انڈر دا کویشن ہے جو بھی ہم مسئلہ زیر بحث لائے ہوئے ہیں اس میں یہ کس طرح سے پایا جاتا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے تو اس کتاب کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی جو پہلو ہیں ان کے بارے میں اگزامپل دے دے کے جملے جو ہمارے رائج ہوتے ہیں اور غیبت میں وہ شمار ہو سکتے ہیں ان کا بیان کیا گیا تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے تو بہت دفعہ تو سچی بات ہے کہ اندر ہی اندر وہ سنگل کی مانے نہ بتی جلے گی کہ یہ, یہ جملہ یہ جملہ یہ جملہ بلکہ میں نے ایک مفتی صاحب کے تاثرات میں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا بہت بڑا نام ہے ان کا ہند کے مفتی صاحب میں مدنی چینل پر ہی تأثرات سن رہا تھا تو وہ خود اپنی یعنی جب بات کر رہے تھے کہ جب یہ کتاب میں نے پڑھی اور اس کے بعد جب مجھے یعنی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ جی اگزامپلس کے حوالے سے انہوں نے شیئر کیا کہ جب میرے سامنے یہ اگزامپلس آئیں تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ جو ہے یہ اقربت سے اس, اس طرح سے بچنا اور بچانا چاہیے میں نے اپنے الفاظوں میں ان کے تأثرات کو آپ تک پہنچانے کی کوششیں کی ہیں وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ معذرت آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا میں ذرا سوال دے کر آتا ہوں مفتی میں سوال آپ کو اونر کر رہا ہوں جی جی جی سوال کیجیے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی والدہ کو آج عمرے کو میرا یہ ارادہ ہے کہ اگر میں عمرے پہ جاؤں اور اللہ کے حکم سے وہاں پہ میں نے سوچا ہے کہ اگر میں یعنی کہ مدینہ شریف جلد سے اترتے جا کے تو میں جو لیں پیر وہاں پہ عمرہ کروں وہاں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا کہ زمین کے اوپر جوتی کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا میں ننگے چاہتا ہوں یہ ارادہ صحیح ہے جی صاحب کیا فرماتے ہیں فائل کی جو نیت ہے ماشاءاللہ قابل تحفین ہے کہ اس میں المکرمہ حرم ہے اس کی ایک خاص تعظیم ہے خاص خصوصی حکام ہیں اسی طریقے مدینہ منورہ بھی حرم ہے اس کی بھی حدود ہیں اور اس حدود کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا تو امام مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے ماشاءاللہ اللہ کی وجہ تو فائی اگزامپل یہ تھا کہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں میں یہ جوتی پہننا نہیں چاہتے وہاں ان کو جا کے عمرہ کرنا ہے وہ ہوتا, ہوتا ہے مکہ شریف بھی حرم ہے مدینہ شریف بھی حرم ہے دونوں کا عدب ہے یہاں جوتی نہ پہننا تعظیم حرم کی وجہ سے کار سواب ہے نیکی کا کام ہے اور میں نے بات کتابوں میں پڑھا ہے حق کتابوں میں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب آیا کرتے تھے مکہ مقدمہ وہ مطلب ننگے پاؤں تشریف آتے تھے حرم کے اندر اللہ اللہ تو حرم کی ایک اپنی تعلیم ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ جب کوئی ظاہر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحق ہے کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یہاں تک لکھنا ہے کہ جب حاجی اور گیا اور افاق سے جب وہ دوبارہ پڑتا ہے مزدلفہ کی طرح مضطلفی چونکہ حرم میں ہے تو زلفا داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرے مستحب ہے تو حرم کے کچھ سے احکام ہوتے ہیں یہ ہی باتیں ماشاء اللہ ان کا جذبہ قابل تحسین ہے اللہ تعالیٰ مزید میں ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آئیے میں آپ کو دوسرا سوال سناتا ہوں جی آگے میرا نام فیاض احمد ہے میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں میں ڈش انٹینا کا کام کرتا ہوں جو جسٹلائٹ کا کام کرتا ہوں اس میں فرضی اداس فرما میرے لیے کیا حکم ہے یہ جائز ہے یا نہیں جائز مفتی صاحب یہ سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ذرا مدیچہ کے ناظرین کو امیر سنت کی زیارت کروا دوں امیر سنت اس وقت مدنی مذاکرے کی جو تیاری سے پہلے یعنی مدنی مذاکرے میں آنے سے قبل جو نیتیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فواب میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمیں ترجیح بھی دلاتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے الحمدللہ اس وقت امیر سنت اپنے ذاتی مکتب میں جو فیضان مدینہ میں موجود ہے اس وقت دیکھا یہی گیا کہ آپ آمد سے پہلے نیتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کر ہمیں نیتیں کرواتے بھی ہیں ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ اپنے معاملات کرنے کے عادی بنے آئیے متھی صاحب ذرا سوالات سوال کی طرف چلتے ہیں سلو والی میرا نام فیاض احمد ہے میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں میں ڈش انٹینا کا کام کرتا ہوں جو سیٹلائٹ کا کام کرتے ہیں اپنے اداس فرما دیں میرے لیے کیا حکم ہے یہ جائزہ یا نہیں جائز پاکستان میں اور بیرون ممالک میں ممکن ہے کہ نظام ذرا مختلف ہو جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ لشک لگاتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خواہش جو بھی چینل ہیں جو بھی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں وہ سب یہ لگا کر دیں گے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ کرنا پھر جو ہے کہ فلاں گانوں کا چینل اس سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوگا فلاں استعمیر فلاں اسٹرے فلا کے مطلب کے فورم ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی ڈیمانڈس کو پورا کریں ایسا کرنے میں حلال و حرام جائز و ناجائز کی تمیز پورے نہیں کریں گے اگر ان کام بھی اسی طریقے کا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے گنا کے کام میں معاون بنتے ہیں تو ایسا کام تو جائزہ نہیں ہو سکتا یعنی اپنے آپ کو حرام و ناجائز کاموں سے بچانا نہ صرف ڈش اینٹینا یا اس طرح کے کام کرنے والے کی یا بیچنے والے کی ذمہ داری ہے بلکہ یقیناً یہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حرام و ناجائز کاموں سے محفوظ فرمائے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں یہاں ایک مزاق کرنا چاہوں گا جی ہم نے یہاں بات کی ہے ڈش انٹینا مینٹین کرنے مینٹین کرنے کے حوالے سے کہ جو لوگ وہ اس کے فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں اگر کوئی بیچ رہا ہے تو بیچنے میں مختلف پہلو ہیں عام طور پر اس کا جائز استعمال بھی ہے جیسے کوئی مدنی چینل کے لیے ٹھیک طریقے کا کوئی اور چینل نہیں لگاتا اب وہ اس کا صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے وہ اس کا ہے اور جو عام طور پر اس کا استعمال لو کرتے ہیں اس طریقے کا استعمال جو ہوتا ہے اس کے پاس نے یہ جواب دیا ہے بہت بہت شکریہ موتی صاحب اللہ کو فرمائے جزائم آئیے سولت کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اللہ امیر سنت آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے یہ اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے میرے مدی چڑے کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین وہ بھی اس پر توجہ کریں کہ جب آپ اوپر کی طرف چڑھیں جیسے زینہ چڑھتے ہیں ہم تو اللہ اکبر کہنے کی اور جب اترتے ہیں تو سبحان اللہ, اللہ کہنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے صلو صلی حبیب صلی اللہ